السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد اللہ, اللہ, لا ان صلوات اللہ وعل ومن درس میں اللہ رب العالمین کی ایک صفت کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوا تھا اور وہ صفت تھی اللہ رب العالمین کا آسمانِ دنیا پر ہر رات کے آخری پہر میں اس کا نازل ہونا بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین ہر رات کے آخری پہر آسمانِ دنیا پر نزول فرماتا ہے اس کا نزول حقیقی ہے لیکن کیفیت ہمیں نہیں معلوم اللہ کے شائن شان ہے اس کا نزول لیکن اللہ کے نزول کی کیفیت کیا ہے یہ ساری باتیں تفصیل سے گزشتہ میں بیان کی گئی تھی اور یہ صرف نزول کے تعلق سے نہیں بلکہ اللہ رب العامین کی جتنی بھی صفات ہیں ان تمام صفات کے بارے میں ہمارا یہی منہج ہونا چاہیے عقیدہ ہونا چاہیے کہ ان تمام صفات کی کیفیت ہیں لیکن کیفیات ہمیں نہیں معلوم ہیں اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ کیفیت کی نہ قرآن کے اندر بیان کی گئی نہ حدیثوں کے اندر نہ صحابہ نے کیفیت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اس لیے کیفیت کا میں علم نہیں ہے لیکن صفات چونکہ قرآن و حدیث کے اندر وارد ہوئی ہیں لہذا ان صفات پر ہمارا اور آپ کا سب کا ایمان ہونا چاہیے آج کے درس میں مزید ایک صفت ہم جان لیں گے اور وہ صفت ہے اللہ رب علامین کی کہ اللہ تعالی کا خوش ہونا الفرح خوش ہونے والے کی صفت اللہ تعالی بندوں کی توبہ سے خوش ہوتا ہے نیک لوگوں سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے نیک ایک اعمال سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے تو اللہ بلامین خوش ہوتا ہے اس کے لیے فرح کی صفت ثابت ہے لیکن کیفیت کیسی ہے یہ ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں جس طریقے سے اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے ویسے ہی اللہ رب الامین اپنی صفات میں یکتا ہے تو یہ صفت بھی اللہ رب العالمین کے لیے کہ اللہ تعالی خوش ہوتا ہے خوش ہونے کو عربی زبان میں فرح کہا جاتا ہے اور خوش ہونے کی کیفیت کیا اس کے تعلق امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الفرح لذم تخو و القلب فرح یعنی خوشی ایک لذت کا نام ہے جو انسان دل میں محسوس کرتا ہے یا دل میں واقع ہوتی ہے بے ادرا محبوب کوئی محبوب چیز ہے پسندیدہ چیز آپ کی ہے جب وہ پسندیدہ چیز انسان کو مل جاتی ہے تو انسان کو دل میں ایک لذت ملتی ہے خوشی کا احساس ہوتا ہے وہ ن نل مشتحا اور انسان کی جو خواہش ہے جو تمنا اور آردو ہے جب وہ انسان اسے پا لیتا ہے تو دل کے اندر خوشی ہوتی ہے فیط و لد بن ادرا تو ان چیزوں کے پا لینے سے اس کا انسان کے دل کے اندر ایک ایسی حالت پیدا ہوتی ہے جس کو فرح کہتے ہیں اور سرور کہتے ہیں آپ کی کوئی تمنا ہے کوئی خوشی ہے آپ کو چیز مل جاتی ہے آرزو ہے آپ اس چیز کو پسند کرتے ہو چیز آپ کو مل جاتی ہے تو انسان خوش ہوتا ہے دل کے اندر کیفیت پیدا ہوتی ہے انسان کو لذت ملتی ہے جیسے کوئی بھی چیز کی مثال لے لیجئے آپ کوئی بہترین گاڑی خریدنا چاہتے ہیں آپ کو بہترین گاڑی جب مل جاتی ہے تو دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے خوشی کا خوشی کی اسی کا نام فرح اور خوشی ہوتی ہے آپ نے بہترین گھر بنایا اپنے لیے جب وہ گھر آپ کو مل جاتا ہے گھر میں داخل ہوتے ہیں بڑے خوش ہوتا ہی ہوتے ہیں تو جو انسان کے دل کے اندر کیفیت پیدا ہوتی ہے احساس ہوتا ہے اسی کو عربی زبان کے اندر فرح کہتے ہیں ثرور کہا جاتا ہے ہماری اردو زبان میں اس کو خوشی کہا جاتا ہے اور پھر آگے فرماتے امام القیم رحمتہ اللہ علیہ کہ وہ الفر ہو صفت و کمال یہ جو فرح ہے یہ کمال کی صفت ہے یعنی خوش ہونا یہ صفت کمال ہے کہ انسان اس چیز سے خوش ہوتا ہے تو یہ صفت کمال ہے اللہ العالمین کے لیے ہر کمال کی صفت ہے اب ایک بندہ ایسا ہو جو نہ خوش ہوتا ہو ہمیشہ ناراض رہتا ہو تو یہ ہمیشہ غصے میں رہتا ہو تو یہ اچھی چیز نہیں ہے انسان خوش بھی ہوتا ہے ناراض بھی رہتا ہے غصہ بھی ہونا چاہیے انسان کو کے اندر خاص طور سے جب اسلامی شاعر کا مذاق ہو دین پر نہ ہو بچے دین پر نہ کر رہے ہوں بیوی بے پردہ ہو بچیاں بے پردہ ہوں بچے نماز نہ پڑھ رہے ہوں تو اس طریقے سے جب اسلام پر عمل نہ ہو تو اور یا اسلام کے خلاف انسان عمل کر رہا ہو جو اس کے ماتحت کے لوگ ہیں تو انسان کو ناراض ہو جانا چاہیے غصہ ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو جاتے تھے انبیاء کرام غصہ ہو جاتے تھے تو جو اچھے لوگ ہیں نیک لوگ ہیں ان کی صفات میں سے ایک صفت غصہ ہونے کی بھی ہے لیکن کن چیزوں پر غصہ دین کا مذاق ہو دین پر عمل نہ ہو دین کا استجا ہو دین کے خلاف عمل ہو اس پر انسان کو غصہ ہونا چاہیے لیکن ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے دین پر ہم غصہ نہیں ہوتے ہیں دنیاوی چیزوں پر ہم غصہ ہوتے ہیں نہیں بچے نے کپڑے میں پیشاب کر دیا بچے نے گلاس توڑ دیا یا اس طریقے سے اور یعنی دنیا کی کوئی چیز اسے نقصان پہنچا دی اس پر انسان غصہ ہو جاتا ہے لیکن ایک بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے اس پر ہم غصہ نہیں کرتے ہیں یا ایک بچہ یا ایک بچی ہماری ہے پردہ نہیں کرتی مثال کے طور پر نماز نہیں پڑھتی اس پر ہم غصہ نہیں کرتے بیوی بی پردہ نہیں کرتی بیوی بی اس پر ہم غصہ نہیں کرتے ہیں لیکن بیوی بی نے اگر کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا تو ہم غصہ ہو جائیں گے کھانا اگر تھوڑا سا خراب ہو گیا اس پر انسان غصہ ہو جاتا ہے ہے کہ نہیں ہے تو دنیاوی چیزوں پر ہم غصہ ہو جاتے ہیں لیکن دینی چیزوں پر انسان غصہ نہیں ہوتا ہے معاملہ اس کے برعکس ہونا چاہیے امانوی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا جو بھی ملتا آپ کو کھا لیتے تھے اور کبھی آئے بھی نہیں نکالتے تھے کھانے کے اندر ہم تو کیا کہ تھوڑا نمک زیادہ ہو گیا مرچی زیادہ ہوگی شوربہ زیادہ ہو گیا ذائقہ اچھا نہیں ہے کیا کرتے انسان فوراً غصہ ہو جاتا ہے اور اس لیے کہ دینا شروع کر دیتا ہے ناراض ہو جاتا ہے بچوں نے کچھ کر دیا امتحان میں نمبر کم لے کر کیا ہے ناراض ہو جائیں غصہ ہو جائیں گے لیکن وہی بچہ نماز کے لیے نہیں اٹھتا ہے یا نماز نہیں پڑھتا ہے اس پر انسان غصہ نہیں ہوتا ہے لیکن نہیں ہے ایک دن ڈیوٹی نہیں کیا غصہ ہو جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ جو ڈیوٹی دی ہے نماز پڑھنے کی بچہ نہیں پڑھتا اس پر ناراض نہیں ہوتے ہیں تو ناراض ہونا چاہیے غصہ ہونا چاہیے یہ اچھی صفت ہے انبیاء بیا کرام غصہ ہو جاتے تھے جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے شرک کرنا شروع کر دیا کفر کرنا آ گیا ان کے اندر تو ناراض ہو گئے موسیٰ علیہ السلام اور رستہ علیہ السلام کی داڑھی پکڑ لی بال پکڑ لیا ناراض ہو گئے وہ امانوی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جاتے تھے ایک مرتبہ لوگ تقدیر کا ذکر کر رہے تھے اسی کے بارے میں گفتگو نہ ہوتے ہمانبی کا زر سے گزر ہوا اب ناراض گے غصہ ہو کہ اسی چیزوں کے بارے میں گفتگو کیوں کرتے ہو یہ اس طریقے سے کے پاس ہنستے ہو عنہ تشریف لائے اور سفارش کرنے کے لیے کوئی فاطمہ نامی خاتون تھی جنہوں نے چوری کر لی تھی تو آئے سفارش کرنے کے لیے کہ ان کے ہاتھ نہ کاٹو ہمانبی صلی اللہ علیہ صاحب ناراض ہو غصہ ہو گیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کی حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لے تو میں بھی اس کے ہاتھ کاٹ لوں گا دریا نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ کی حد میں سفارش کرنا اس سے انسان کو غصہ آ جانا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے اللہ کی شریعت ہے دین کا معاملہ ہے تو اگر انسان ناراضی ہی نہیں ہوتا کبھی وہ بھی غلط ہے اور یہ ہمیشہ ناراض رہتا ہے کبھی خوشی نہیں ہوتا اس کو کسی چیز کا احساس ہی گویا کہ مر گیا ہے یہ بھی چیز غلط ہے اس لیے خوش ہونا یہ جی صفت کمال ہے یہ اچھی صفت ہے کہ انسان کو خوش بھی ہونا چاہیے اور یعنی آپ کو کوئی کامیابی ملتی ہے بچوں کو کامیابی ملتی ہے یا آپ کی جو دیرینہ آرزو ہے خوشی اسلام کے دائرے میں وہ پوری ہوتی ہے تو انسان کو اس پر خوش ہونا چاہیے تو یہ صفت کمال ہے کمال کی صفت ہے بچے نے پرانا حفظ کر لیا بچہ میں دین ہو گیا ماشاءاللہ اللہ انسان کو خوش ہونا چاہیے یا اس طریقے سے بچہ ڈاکٹر بن گیا یا کسی اچھے جواب پر لگ گیا یا اس طریقے سے آپ کو کوئی اچھی چیز مل گئی جو شریعت کے دائرے میں ہے تو انسان کو خوش ہونا چاہیے تو خوش ہونا یہ صفت کمال ہے اور اللہ کے لیے ہر کمال کی صفت ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جو کیفیت ہے وہ ہمیں نہیں معلوم ہے لیکن ہے کیفیت لیکن کیفیت کا علم کسی کے پاس نہیں ہے اللہ العالمین کے پاس ہے تو فرماتی ولفا ہو صفت و کمال ہے فرح یعنی خوش ہونا صفت کمال ہے وہ لحاظ یو صف سبحان بے آن یو آکم لحا اس لیے اللہ رب جو جو فرح خوش ہونے کی جو صفت ہے اس کی جو اعلی صورت ہے یا کمال درجے کی جو صفت ہے صورت ہے وہ اللہ رب کے ساتھ وہ صفت بیان کی جائے گی کفر اِی سبحان بے توبت اب دہی جیسے اللہ البرامین اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے اور وہ حدیث ابھی ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے جو ہم مصنف نے پیش کیے اس کے بعد مصنف احس امام ابن القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ الفر ہو بش فوکر کسی چیز سے خوش ہونا اس سے راضی ہونے سے اوپر کی چیز ہے رضا مندی سے بعد کا مرحلہ خوش ہونا ایک انسان کسی سے راضی ہے لیکن خوش نہیں ہوتا اس سے تو جو خوش ہوتا ہے یہ رضا کے بعد کا مرحلہ ہے فعمن ربہ تمانینہ تو کی رضا جو ہے یہ اطمینان کا نام ہے وہ سکون و اور سکون کا نام ہے اور خوشی اور شرح صدر کا نام ہے کہ انسان کو شرح ہو جاتا ہے مان لیجئے دل کے اندر اور سکون ملتا ہے انسان کو اطمینان ملتا ہے اس کا نام رضا ہے وہ الفرح لذتن و, و سرور لیکن جو فرح ہے یہ لذت کا نام ہے خوشی کا نام ہے کہ انسان کے اندر ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ انسان کو سرور ملتا اس سے یہ جو سرور اور خوشی والی چیز ہے یہ رضا کے بعد کی چیز ہے رضا کے بعد رضامندی کے بعد کی چیز یہ کیونکہ رضا مندی اطمینان اور سکون کا نام ہے اور خوشی کا نام ہے خوشی نام ہے لذت کا سرور کا نام ہے جو انسان کو مل جانے سے اس کے دل کے اندر جو احساس پیدا ہوتا ہے جو کیفیت پیدا ہوتی اس کا نام سرور اور خوشی ہے فراغ فبات فخر الفر اہم ہر جو ہے خوش ہونے والا انسان کیا ہوگا راضی ہوگا ولی سکلو رازی الفرحان اور ہر راضی ہونے والا خوش ہونے والا نہیں ہوگا کیونکہ خوشی یہ رضا مندی کے بعد ہے جب انسان خوش ہو گیا مطلب یہ کل سے راضی ہے اللہ تعالی جب بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے تو اس کا مطلب کہ اللہ توبے سے راضی ہے اللہ بندے سے راضی ہے تبھی اللہ تعالی خوش ہوا تو خوش ہونا یہ رضا مندی کے بعد کا مرحلہ ہے لہذا جو خوش ہوگا وہ گویا کہ اس سے راضی ہے اور جو کسی سے راضی ہے کوئی ضروری اس سے خوش ہو کیونکہ انسان کبھی کبھی تھوڑی چیز پر بھی راضی ہو جاتا ہے لیکن اس کو خوشی نہیں ملتی اس سے کیونکہ اس کی آرزو اور زیادہ ہے, ہے کہ نہیں ہے مثال کے طور پر ایک انسان امتحان میں کامیاب ہوتا ہے پاس ہو گیا چلو راضی ہے چلو پاس ہو گیا لیکن اگر وہ ممتاز نمبر لے کر کے آتا ہے تو اور زیادہ خوش ہوتا ہے تو چھوٹے نمبر پر بھی انسان راضی ہو گیا کہ چلو بھائی پاس ہو گئے مرحلہ ہم نے طے کر لیا اب آگے کلاس میں چلے جائیں گے اس سے انسان راضی ہے کہ چلو چلے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر وہ انسان کا نمبر طالب علم کا ہائی فائی نمبر لے کر کے آتا تو اور انسان خوش ہوتا ہے زیادہ خوش ہوتا ہے کیونکہ اس کو زیادہ نمبر ملا تو خوشی کا جو مرحلہ ہے یہ مندی کے بعد کا ہے لہذا جو خوش ہوگا وہ راضی بھی ہوگا لیکن جو راضی ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ خوش ہو بات سنائی گی سنائی کون فرماتے ہیں امام ابن و ام رحمتہ اللہ علیہ جمام طیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے لیکن کیفیت کیا ہے میں نہیں معلوم یہاں مصنف نے امام طمیہ رحمت اللہ علیہ نے بخار المسلم کی حدیث کو مختصر انداز میں پیش کیا ہے اور وہ یہ کہ اشد و فرحن عبده اللہ اشد فرحا بے تب اب دہی من اطاب کو میرا کہ اللہ البرامن اپنے مومن بندے کی اپنے اس مومن بندے کی توبہ سے جس کی سواری گم ہو جائے اور پھر سواری اسے مل جائے اور جب وہ جتنا خوش ہوتا اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے یہ مختصر طور پر مصنف نے پیش کیا ہے اور یہ حدیث تھوڑی اس سے لمبی ہے اور وہ حدیث اس طریقے سے بخاری مسلم کے اندر کہ اللہ وسد و فرحن بے طبد ہینا یتوب اللہ کہ اللہ البرامین اس بندے کی توبے سے بھی زیادہ اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا اس کی توبہ سے جب وہ بندہ یا انسان کان اللہ راہرت ہی جب وہ انسان یا اللہ کا بندہ کسی سواری کے اوپر ہوتا ہے بے ارد فلاطین کسی چٹیل میدان میں صحرا میں سواری ہے اس کے ساتھ فن فر ہو پھر وہ سواری اس سے غائب ہو جاتی ہے گم ہو جاتی ہے وہ الحا تو عام اور اس سواری پر اس اونٹنی پر اس کا کھانا پینا سب کچھ رکھا ہوا ہے پورا سامان سفر اسی سواری کے اوپر ہے اور سواری گم ہو گئی جب گم ہو گئی تو سواری پر رکھا ہوا سارا سامان بھی گم ہو گیا اور انسان رہے ظاہر بات اس کو تکلیف ہوتی ہے فی سمینا پھر وہ کیا کرتا اس سے مایوس ہو جاتا ہے ڈھونڈتا سواری کو لیکن سواری نہیں ملتی ہے مایوس ہو کر کیا کرتا ہے فعطا شجرتن ایک درخت کے پاس آتا ہے فستا جہاں حافظ اس درخت کے سائے میں سو جاتا ہے قدیہ سمن راحلت ہی اپنی اس سواری سے مایوس ہو چکا ہے اور اسے غالب گمان ہو گیا کہ اب اس کو سواری نہیں ملے گی فبعی نما ہوا کا <كَدَالِب> وہ اسی حالت میں رہتا ہے درخت کے نیچے پریشان حال از ہوا بےحا قائم عند ہو کی اچانک اس کے پاس سواری آ جاتی ہے یا سواری اس کو کھڑی ہوئی ملتی ہے فا خدا بحم اب سوار کیا کرتا ہے اس کی نکیل کو تھام کر کے فراح اب شدت فرح میں کیا کہتا ہے کہ اللہ ابدی بڑی خوشی ہوئی اس کو کہ میری سواری مل گئی کافی ڈھونڈا پریشان ہوا صحرا میں ہے میدان میں ہے چٹیال میدان میں وہاں نہ پانی ہے نہ لوگ ہیں اور وہ انسان کی زندگی کا معاملہ ہے کہ اگر وہ سامان نہیں ملے گا تو انسان کی زندگی میں خطرے میں پڑ سکتی ہے بہت خوش ہوا بندہ ہے بہت زیادہ خوشی ہوئی اتنی خوشی ہوئی اس کو کہ اس کی زبان ملگ گئی کیا کہہ دیا اللہ انت دی اللہ تعالیٰ تو میرا بند غلام ہے تو میرا بندہ وہ ان اور میں تیرا رب ہوں فاخت من تل فرح شدت فر زیادہ خوشی ہونے کے جیسے انسان کیا ہوا اس کی زبان پھسل گئی اس نے غلطی کی اور یہ کہہ بیٹھا کبھی کبھی انسان بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے تو زبان بھی پھسل جاتی ہے اور کبھی کبھی انسان کے آنکھ سے آنسو بھی آ جاتے ہیں خوشی کے آنسو جسے کہا جاتا ہے کہ اچانک اگر کسی سے ملاقات ہو کئی سالوں کے بعد بیٹے سے بیٹی سے بیوی سے تو انسان اس کی زبان آنکھ سے آنسو جو ہے روانہ ہو جاتے ہیں خوشی خوشی کے آنسو ہوتے ہیں خوشی کے آنسو ہوتے ہیں جی ہاں جیسے ہستے عائشہ رضی رضا کی جب برات نازل ہوئی عرش سے آسمان سے اللہ رب الامی نے آپ کی برات نازل کی, کی پاک دامنی ہنستے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نا پاک دامن ہے تو خوشی کے بارے ان کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے تو یہ خوشی کے آنسو تھے ہنستے عائشہ رضا انہا کی آنکھ میں وہ کہتی تھی کہ مجھے یہ نہیں امید تھی کہ اللہ تعالی میری پاکدامنی کے لیے آسمان سے آیت نازل کرے گا میں یہ سمجھتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں گے اور اس طریقے سے ہو جائے گا لیکن اللہ نے قرآن کے اندر ہماری پاکدامنی کے تعلق سے آیتیں نازل فرمائی اتنی خوشی ہوئی کہ ان کے آنکھ سے آنسو آ گئے تو خوشی کے آنسو بھی ہوتے ہیں ایسے انسان کبھی بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے تو خوشی میں جو ہے اس کی زبان پھسل جاتی ہے کہنا کچھ چاہتا ہے کچھ نکل جاتا ہے زبان سے ایسا ہو جاتا ہے اور اگر ایسا ہو جائے یہ کفر ہے یہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے کہے کہ اللہ تعالیٰ تو میرا غلام میں تیر رب تو انسان کافر ہو گیا ہے یہ بڑا کفر ہے یہ لیکن خوشی کی وجہ سے غلطی ہوگی اور غلطی کو اللہ رب, رب العین معاف کر دیا بول چوک معاف ہوگی انسان اگر زبان پھسل جائے اور اس کی زبان سے کلمہ کفر گاہ ہو جائے تو یہ موانۂ کفر میں سے ہے یعنی کسی آدمی کے اوپر انسان اگر کوئی حکم لگاتا ہے کفر کا یا کسی بھی چیز کا اور غلطی سے اگر انسان یہ چیز کہہ بیٹھے تو یہ ایک رکاوٹ آ جاتی ہے لہذا اس کے اوپر کفر کا حکم نہیں لگے گا یعنی کسی انسان نے ایسی بات کہی دی اب ہم اس کے پاس گئے کہ بھئی آپ نے ایسی بات کہی ہے کہ اللہ العالمین نوزب اللہ میرا غلام ہے اور تم اس کا رب ہو کیا تم نے بات کہی ہے وہ کہتا ہے میری زبان پھسل گئی تھی غلطی سے میری زبان سے نکل گیا تھا تو یہ رکاوٹ آ گئی اب اس کے اوپر کفر کا فتوا نہیں لگے گا کہ وہ کافر ہو گیا نہیں کہا جائے گا تو کفر کی بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں جب وہ ساری رکاوٹیں دور ہوں گی اور اس کی بہت ساری شرطیں ہوتی ہیں جب وہ ساری شرطیں پائی جاتی ہیں تب کسی کے اوپر حکم لگتا کفر کا اور یہ علماء کا کام ہوتا ہے یعنی کہ آدمی ہر ایک پر فتوا لگانا شروع کر دیا وہ کافر ہو گیا وہ دین سے نکل گیا نہیں یہ عام لوگوں کا نہیں علماء کا کام ہے یہ کون سے علماء بڑے بڑے علماء ہیں راسخین فی علم ہے ان کا کام ہے یہ تو اس کی شرطیں ہوتی ہیں اس کی رکاوٹیں ہوتی ہیں موانیں ہوتی ہیں اب مان اگر کوئی جاہل ہے کہ بھئی مجھے نہیں معلوم تھا میں نے کہہ دیا تو اس پر کفر کا فتوا نہیں لگے گا نیا نیا مسلمان ہوا ہے اس کو نہیں معلوم اس نے کہہ دیا اپنی زبان سے تو اس کے اوپر کفر کا فتوا نہیں لگے گا کہ بھئی وہ کافر ہو گیا تو کبھی کبھی انسان غلطی سے کہہ دیتا ہے تو غلطی ایک معنی ہے ایک رکاوٹ ہے اس غلطی کی بنیاد پر کسی پر حکم نہیں لگے گا اگر شرطیں پائی گئی پوری ٹھیک ہے کسی کے اوپر حکم لگانے سے اب دیکھا جائے گا رکاوٹیں اگر کوئی رکاوٹ آ جائے تو شرطیں گرچے پائی گئی ہیں لیکن رکاوٹ آ جانے کی وجہ سے اس پر حکم نہیں لگے گا جاہل بیچارہ اس کو نہیں معلوم ہے ایسے معاشرے میں رہتا جہاں سارے کے سارے کافی لوگ ہیں یا اس طریقے سے شہر سے دور ہے علماء سے دور ہے اور کوئی ایسی بات اس نے کہی دیا اب جا کر کے معلوم پڑا کہ بھئی اس نے جان بوجھ کر کے بھی کہا پاگل بھی نہیں ہے مجنون بھی نہیں ہے لیکن وہ ظاہر انسان اس کو نہیں کچھ معلوم بچانے کو تو ایسی صورت میں اس کے اوپر حکم نہیں لگے گا کوئی انسان کافر ہوگا جیسے اس نے غلطی کر دی تو غلطی سے اگر کوئی چیز ہو جائے تو اس پر اسلام کا حکم نہیں لگتا ہے اور اب بنا لاتو آخذ نہ ہی نسی نہ اوختانہ اگر ہم بھول جائے ہم نے غلطی کی تو ہمارا نہ کرنا اللہ کے سلو کے حدیث سے آپ صلی اللہ رماتے ہیں کہ نلّا تجاوزان امتی کہ اللہ ابل میری امت سے اس کو معاف کر دیا کہ اس کو الخط النسیان بھول چوک کو اور خطار غلطی کو و مستق ریہ علیہ اور جو زبردستی ان سے کروایا جائے اللہ نے اس کو معاف کر دیا اللہ نے اس کو معاف کر دیا اب ایک آدمی زبردستی کہا جا رہا ہے کہ بھائی آپ کا یہ کفر کا کلمہ آپ کہو کہ اللہ تو یار غلام احمد یا رب نہیں کہو کہ ہم تمہیں مار دیں گے قتل کر دیں گے آئیے صورت میں اگر وہ کہتا اپنی جان بچانے کے لیے تو اس پر کا فتوا نہیں لگے گا دل میں اگر اس کو اطمینان نہیں ہے تو نہیں لگے گا حضرت آصر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا جب مشرقین نے زبردستی کی تو انہوں نے زبان سے کہہ دیا دوڑتے ہماربی کے پاس آئے کہ ہم نے زبان سے کہہ دیا لیکن میرے دل میں بتوں کی نفرت ہے غیر اللہ کی نفرت ہے لیکن میں نے صرف ان کے دباؤ اور زبردستی بنیاد پر اپنی جان بچانے کے لیے میں نے کل میں مطمئن ایمان. جس آدمی کو مجبور کر دیا جائے حالانکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو وہ کفر کافر نہیں ہوگا اس پر کفر کا فتوا نہیں لگے گا تو ایسے ہی یہ رکاوٹ ہی ہے یہ تو انسان اگر کوئی جان بوجھ کر کے کہہ دیتا ہے لیکن زبرستی اس کے ساتھ کی جا رہی ہے تو زبرستی کی وجہ سے وہ انسان کافر نہیں ہوگا تو یہ سب مسائل ہیں یہ یہ سارے احکام ہیں اتنا آسان نہیں کسی کو کافر کہنا اور یہ خوارش کی پہچان ہر ایک پر کفر کا فتویٰ لگانا جو سلم صالحین کے منہج پر ہیں جو اہل حدیث ہیں سلفی حضرات ہیں پران و سنت کو سلم صالحین کے عقید اور فیم کے مطابق سمجھتے ہیں وہ کسی پر کفر کا فتوا نہیں لگاتے ہیں جی ہاں اس لیے میں تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا بڑا مشہور قول ہے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ عقیدہ جو ان لوگوں کا ہے دوسرے لوگوں کا اگر وہ عقیدہ ہمارا ہو جائے تو میں کافر ہو جاؤں گا کیونکہ میرے سامنے ساری باتیں واضح ہیں لیکن ان لوگوں پر میں کفر کا فتوا نہیں لگاؤں گا ایسے لوگوں کے اوپر تو یہ تکفیر کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے اور یہ بھی نہیں کہ اگر کسی نے آپ کو کافر کہا تو آپ اس کو کافر کہو نہیں کسی نے اور اس کی مثال دی انہوں نے کہا یہ بھی معاملہ ہمارا نہیں ہے کہ اگر کوئی ہمیں کافر کہے تو, تو ہم اس کو بھی کافر کہہ دیں وہ جو کافر کہہ رہا ہے اس کا انجام اللہ کے حوالے اللہ تعالیٰ اسے رپٹے گا اللہ تعالیٰ اسے اس معاملے کو دیکھے گا لیکن وہ مجھے کافر کہہ رہا ہے تو میں اس کو کافر نہیں کہوں گا جیسے کوئی مان کسی کے ساتھ زنا کرے تو جا کر کے اس کے اسی کے خاندان کی بیٹی سے یا اسی کے ساتھ جا کر کے جنا کرے نہیں اسلام نہیں کہتا کہ اگر کوئی آپ کے گھر میں چوری کرے تو آپ جا کر اس کے گھر میں چوری کر لو کوئی ہمیں کافر کہے تو ہم اس کو کافر کہہ دیں نہیں یہ اسلام کی طالب نہیں ہے اسلام لوگوں کو اسلام سے نکالنے کے لیے نہیں آیا ہے اسلام یہ ہے کہ لوگ اسلام کے اندر رہیں جو یقین کے ساتھ اسلام میں داخل ہوتا ہے اس کو اسلام سے خارج نہیں کیا جائے گا جب تک کہ تمام شرطیں نہ ہو جائیں اور تمام رکاوٹیں دور نہ ہو جائیں تو یہ حدیث بڑی دلیل ہے اس مسئلے کی کسی کو کافر بنانے کے تعلق سے کہ نہیں کسی کو کافر نہیں کہا جائے گا ہاں کس کو عمومی طور پر انسان کہہ سکتا ہے متعین کسی کو کافر کہنا الگ ہے یہ اور عمومی طور پر کہنا کہ جو یہ کام کرے وہ کافر یہ کہا جا سکتا ہے جو بتوں کی پوجا کرے وہ کافر ہے جو غیر اللہ کو پکارے وہ کافر ہے اللہ کا سجدہ کرے وہ کافر ہے یا کفر کا کام یہ کہا جا سکتا ہے کیونکہ حدیثوں میں باقاعدہ کہا گیا لیکن متعین کسی شخص پر فرکا فتوا لگانے کے لیے شرطیں پوری ہونی چاہیے اور رکاوٹیں دور ہونی چاہیے کہ فلاں بندہ کافی نہیں کہا جائے گا یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں اللہ کے سول نے لانت بھیجی شراب پینے والے پر شراب بنانے والے پر شراب لے جانے والے پر شراب بیچنے والے پر شراب نچوڑنے والے پر ان تمام لوگوں پر لانت بھیجی لیکن جو شراب پی کر آتا تھا آپ اس پر لانت نہیں بھیج دیتے اس پر لانت نہیں بھیج دیتے تو شراب پینا یہ لانتی عمل ہے لیکن شراب پینے والا ملون ہے کہ نہیں ہے یہ دوسرا معاملہ یہ دیکھا جائے گا اس بندے کے تعلق سے ہمان نبی کے پاس ایک آدمی لایا گیا آپ نے اس پر حد نافذ کی پھر لایا گیا پھر حد نافذ کیا تو کسی لانت بھیجی تمہارے میں بھی نہیں کہا نہیں لانت بھیجو اس کے اوپر وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اس کے رسول اس کو محبت ہے تو شراب پر آپ نے لاحت بھیجی لیکن شراب پینے والے پر آپ نے یہ نہیں کہا کہ جو ہے متعین شخص کو آپ نے نہیں کہا کہ ہے لیکن عمومی طور پر آپ نے کہا شراب پینے والے پر لا کی لانت لیکن متعین شخص پر جب معاملہ آیا تو آپ نے اسے منع کر دیا تو عمومی طور پر انسان کہہ سکتا ہے یہ چیز کفر کا کام ہے یہ چیز اس پر لانت ہے لیکن متعین کسی شخص پر حکم لگانے کے لیے شرطیں پوری ہونی چاہیے اور جو رکاوٹیں ہیں اور تمام رکاوٹیں دور ہونی چاہیے اور یہ بڑے علماء کا کام ہے ہمارے اور آپ جیسے لوگوں کا نہیں ہے یہ کسی کے اوپر حکم لگانا ٹھیک ہے بڑے علماء کا کام ہے یہ تو اس طریقے سے معاملہ سمجھ آ رہا کہ نہیں آ رہا ہے بات واضح ہوئی کیونکہ آج ایک لوگ ہیں ایسے جو جن کے عام جو ہے تھوک حساب سے کفر کے فتوے جاری ہوتے جی ہاں تو یہ چیز بالکل غلط ہے منرج صلب صالحین کے خلاف ہے یہ اور یہ عام لوگوں کا یا چھوٹے موٹے علماء کا طالب علم کا کام نہیں ہے اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرے اور مثبت انداز میں لوگوں کو دین کی باتیں بتائے منہج لوگوں کے سامنے پیش کرے اور تعلیم دے لوگوں کو لیکن اس طرح کا حکم لگانا یہ بڑے بڑے جو راسکین فی علم ہے ان کا کام ہی ہے اس حدیث کو مصنف نے جو پیش کیا کس کے لیے اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ حرامین خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشی بندے سے کی خوشی سے بھی زیادہ ہوتی ہے بندے کی خوشی سے بھی زیادہ جیسے آپ نے کیا فرمایا کہ اللہ اشد و فرہن بے تو ابد ہی نا یتوب جب تم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس, توب اس کی توبہ سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اس شخص سے بھی زیادہ جس کی سواری گم ہو جائے اور پھر اس کو سواری مل جائے اور خوشی میں زبان پھسل جائے یہاں تک کہہ بیٹھے وہ کہ اللہ تعالیٰ تو میرا غلام ہے بندہ میں تیار رب ہوں. اس سے بھی اللہ تعالیٰ زیادہ خوش ہوتا ہے اس بندے کی توبہ سے جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں آتا ہے اور توبہ کرتا ہے لیکن کیفیت کیسی ہمیں نہیں معلوم کیفیت اللہ کیا آواز لیکن ہے کیفیت جیسا کہتے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا اور یہ ان کے استاذ ربیہ رحمتہ اللہ علیہ سے بھی جو روایت کہ آتا ہے روایت کیا جاتا ہے اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابیہ ان سے بھی عائد کی جاتا ہے وہ کیا کہ کی جب استواء کے بارے پوچھا تھا نا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ اس پر مستوی کیسے مستوی ہے تو حستے امام مالک نے کیا فرمایا الاستواء معلومن یہ قاعدہ باقاعدہ اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے پورا جملہ امام مالک کا یا ان کے استاد ربیہ کا یا اس طریقے سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ الاستواء میں علوم ان ہے کہ کہتے ہیں ول کیف و مجہول کیفیت ہے معلوم نہیں ہے نہیں یعنی کہا کیفیت نہیں ہے کہا کیفیت ہے لیکن کیفیت مشہور ہے اللہ کے ہنسنے کی ہے کیفیت لیکن ہمیں کیفیت نہیں معلوم اللہ کے نزول کی کیفیت ہے لیکن کیفیت کیسی ہم کو نہیں معلوم ہے بات آ رہی نا کیفیت ہم کو نہیں معلوم لیکن ہے کیفیت کیفیت مجھول ہم کو نہیں معلوم ول ایمان بھی واجب اس صفت پر ایمان لانا واجب ہے وہ سوال وہ انہوں بدعا اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعات ہے کیفیت کے بارے میں اس لیے کیفیت کے بارے میں سوال نہیں کریں گے قرآن سنا دیا گیا حدیث بتا دی گئی آپ ایمان لے آئے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کیفیت اللہ کے کی حوالے اللہ کے شاعر شان مخلوق کے اندر بھی جو صفات ہوتی ہیں فرق ہوتا ہے, ہے کہ نہیں فرق ہوتا ہے آپ کی خوشی ہونے کا انداز الگ ہے ہمارے خوش ہونے کا انداز الگ ہے آپ کے خوش ہونے کا انداز الگ ہے کہ نہیں کوئی انسان ہنستا ہے اس کا بھی الگ ہوتا ہے کسی کے ہنسنے کا, کا انداز الگ ہے کسی کا اور دوسرے انسان کا الگ ہے نا قسم اللہ کی مخلوق ہیں جب مخلوق کے درمیان یہ صفت مشترک ہے اور ان کے درمیان بھی یہ کیفیت میں فرق ہے تو اللہ رب العالمین کیفیت کی کیسی ہوگی ہم کو نہیں معلوم ہے اس لیے کیفیت بیان کرنا حرام ہے یہ. البتہ ہے کیفیت لیکن بیان کرنا حرام کو نہیں معلوم کیفیت کوئی بیان بھی نہیں کر سکتا اگر بیان کرتا ہے تو وہ سلب سالین کے منحج اور عقیدے پر نہیں ہے وہ وہ اہل بدعت میں سے آئیے کیونکہ جب سوال کرنا بدات ہے کیفیت کے بارے میں تو کیفیت بیان کرنا اور بڑا جرم ہو جائے گا بات سن رہی نا اب اما ہمارے نے کیا برما کہ وہ سوال اور نو بدا کیفیت کے بارے میں پوچھنا بدات ہے تو کیفیت بیان کرنا جبکہ کہ کی کیفیت بیان ہی نہیں کہ قرآن میں نہ حدیث کے اندر تو بیان کرنا یہ اور بڑا جرم ہو جائے گا یہ اور بڑی بدعت ہو جائے گی اور بڑا حرام کام ہو جائے گا یہ پہلے بدعت کی پہچان ہوگی اگر کوئی کیفیت بیان کرتا ہے تو اس لیے کیفیت ہم نے بیان کرتے نہیں بیان کیا گیا لیکن کیفیت ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ البراہین کے لیے فرح کی خوش ہونے کی صفت ہے لیکن اللہ کے شاہ شان ہے اور کیفیت اللہ تعالیٰ کے حوالے جب بندوں کے درمیان صفات کے اندر اختلاف ہے اور تمام ان سب کی صفت ایک جیسی نہیں ہوتی ہے ہے کہ نہیں ہے خوش ہونے کی شفت ناراض ہونے کی شفت یا اس طریقے سے اور بہت سا دیکھنے کی شفت بھئی میں چشمے سے دیکھتا ہوں آپ لوگ بغیر چشمے کے دیکھ رہے ہیں فرق ہے کہ نہیں فرق ہے بھائی بھی آپ جیسے انسان ہی ہیں نا ہم بھی اللہ کے سب مخلوق ہیں لیکن فرق ہے آپ لوگ یہاں سے پڑھ لیں گے جو بورڈ پر لکھا ہوا میں نہیں پڑھ پاؤں گا آپ کی آنکھ تیز ہے الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاء اللہ کا شکر ادا کریں الحمد الحران میں کا شکر ہم بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں لیکن فرق ہے کہ نہیں فرق ہے فرق ہے تو جب انسان کے اندر جب یہ فرق ہے مخلوقات کے اندر تو اللہ رب العامین کے لیے بیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہم خوش ہوتے ہیں نا اس بلا اللّہ تعالیٰ اسے خوش ہوتا ہے ہرگز ہرگز کہنا چاہے نہیں آرام کہنا. قیفیت ہے کہنا کیفیت اللہ کے حوالے کیفیت اللہ بہتر جانتا ہے جب بندوں میں اختلاف فرق ہے تو اللہ رب العامین کے لیے اور زیادہ اللہ کے کی لیے کیفیت نہیں بیان کی جا سکتی ہے تو یہ صفت ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اس حدیث میں تربیت کا ایک بڑا پہلو یہ ہے کہ ایک بندے کو توبہ کرنا چاہیے اللہ بندے کے توبہ سے خوش ہوتا ہے اب اللہ خوش ہوتا ہے تو ہمیں توبہ کرنا چاہیے اللہ رحمان الرحیم ہے ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے گناہ ہونا یہ بڑا جرم نہیں ہے گناہ پر اشرار کرنا بڑا جرم نہیں ہے انسان فوراً توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کلیا کلیہ حصرف الحسین اللہ تقلۃم رحمت اللہ انَََ النوب جمی جميعا آپ فرما دیجیے کہ اللہ کے بندو جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کر رکھا ظلم کر رکھا ہے یعنی yani گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں گناہ کرنا اپنے جسم پر اپنے نفس پر ظلم کرنا کیوں ظلم کرنا ہے کیونکہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے ہاتھ پاؤں کو سزا دی جائے گی ہمارے جسم کو سزا دی جائے گی قیامت کے دن اس لیے ظلم کرنا ہے اپنے نفس کے اوپر گناہ کرنا اشراف کرنا فو یہ جو ہے حرام ایسا کرنا جیسا اللہ رکمان دوسری عادت کی طرف مایا جو آیت ہے کہ وہ لذین ضف الفاہشَََََََََ ظلمس ذكر اللہ فسط فرلوب امافر النبہ اللہ اللہ فرماتا ہے یہ اہل ایمان کی خوبی اللہ بیان کرتا ہے جو متقی لوگ ہیں اہل ایمان ہے ہیں ان کی خوبی کہ جب وہ گناہ ان سے سردد ہو جاتا ہے اور بہيائى کے کام ہو کر بیٹھتے ہیں او ظلم انفسهم یا انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا کیا ظلم کیا گناہ کرنا اپنے اوپر ظلم کرنا ہے فستق فرول ضنوب زکر اللہ فستق فرول وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں پھر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں اللہ رب المن سے اما اخر الظنوبِ اللہ اور اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے معاف کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے وہ گناہ جو اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے جو حرام کر دیا ہے انسان اس کو کرتا ہے وہ اللہ کی ذات سے متعلق ہے وہ گناہ اللہ تعالیٰ ہی معاف کرنے والا ہے۔ جو حقوق العباد ہیں بندوں سے متعلق جو گناہ ہیں یا غلطیاں ہیں وہ بندہ معاف کرنے کا حق رکھتا ہے کہ آپ نے کسی کا پیسہ لے لیا نہیں دیا اب جا کر کے سے معاف کروا لیا بھائی مجھے معاف کر دیجیے وہ بندے کا حق بندہ معاف کر سکتا ہے لیکن جیسے نماز پڑھنا ہے انسان نماز نہیں پڑھتا اب انسان نے اپنے پر ظلم کیا تو یہ نماز نہ پڑھنا کیا ہے یہ بڑا جرم ہے بہت بڑا گناہ ہے اس گناہ کو اللہ ہی معاف کرے گا بندہ نہیں معاف کر سکتا کہ آپ کہ بھائی آپ نے نماز نہیں پڑھا چلو ہم نے معاف کر دیا نہیں کیونکہ اللہ کی ذات سے متعلق گناہ ہے یہ اللہ نے حرام کر دیا نماز چھوڑنا حرام ہے تو اللہ ہی اس کو معاف کرے گا آپ روزہ نہیں رکھتے بندہ نہیں معاف کر سکتا اس کو اللہ تعالیٰ ہی معاف کرے گا انسان شرک کرتا اللہ تعالی ہی کرے گا ہاں وہ گناہ جو حقوق و سے متعلق ہیں وہ بندے معاف کر سکتے ہیں آپ نے کسی کا پیسہ کھا لیا کسی کی زمین علب کر لی یا اس طریقے سے آپ اسے معافی کروا لیں تلافی کروا لیں بغیر کسی زور زبرستی کے وہ اس کے پاس ہے لیکن یہ جو مسائل ہیں عبادات وغیرہ ہیں یہ اللہ تعالی ہی ان گناہوں کو معاف کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کے توبہ سے خوش ہوتا ہے اور اللّہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے صرف چھوٹے بڑے نہیں بلکہ ہر بڑا گناہ شرک بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا بس شرط ایک انسان توبہ کرے توبہ زبان سے کیا جاتا ہے لیکن صرف زبان سے کر دینا کافی نہیں ہوتا ہے. یہ عمل ہے یہ یہ صبح و شام کے اشکار نہیں ہیں توبہ کہ اپنے, آپ نے صبح و شام کی دعا پڑھ لی ادا ہو گیا یا قرآن کی تلاوت کر لیا آپ نے ادا ہو گیا نہیں اس کو زبان سے بھی کہنا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ عمل کا نام ہے توبہ یہ یہ صرف زبان سے کہہ دینا کہ میں نے اللہ تمجھے معاف کر دے ہو گیا نہیں اس کی باقاعدہ شروط ہیں جب وہ شروط پائی جائیں گی تب انسان کی توبہ قابل قبول ہوتی ہے تب گویا کہ اس نے توبہ کیا جیسے نماز کی شرط ہے کیا وضو کرنا نما لیجئے اگر بغیر وضو کی آپ نماز پڑھ لیں گے تو آپ کی نماز ہوگی نہیں ہوگی نا قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا قبل آپ نے قبلے کی طرف رخ نہیں کیا کسی اور کی طرف آپ نے رک کر کے نماز پڑھ لیا آپ کی نماز نہیں ہوگی یہ کہ اگر آپ سفر میں ہیں وہاں کوئی بندہ نہیں ہے آپ نے لاکھ کوشش کی قبلہ معلوم کرنے کی ستاروں کے ذریعے سے ہواؤں کے ذریعے سے سمت اور قبلہ معلوم کرنے کی کافی آپ نے کوشش کی خوب محنت کی لیکن آپ کو پتہ نہیں چلا اور آپ نے نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ سے قبول کرے گا لیکن آپ شہر میں ہیں اور اپنے اندازے سے آپ نے نماز پڑھ لیا مسافر ہی صحیح آپ کسی شہر میں گئے اور آپ نے اندازہ کیا کہ بھائی قبلہ ادھر ہونا چاہے آپ نے پڑھ لیا پتا چلا کہ وہ قبلہ ادھر نہیں تھا کسی اور طرف تھا آپ کی نماز نہیں ہوگی آپ کو نماز دہرانی پڑے گی کیونکہ لوگ موجود ہے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں تو بغیر قبلے کی نماز نہیں ہوتی ہے تو یہ شرط ہے یہ قبلے کی طرف رو کر کے نماز پڑھنا تو آپ نے پڑھ لیا نماز نہیں ہوگی دہرانا پڑھے گا آپ کو نماز تو شرط پائی جانا ضروری ہے ایسی توبہ کی شروط ہیں وہ شرطیں پائی جائیں گی تب توبہ ہوگا یہ نہیں کھٹ بیٹھ لیے دوبارہ کان پکڑ لیا توبہ توبہ ہوگی توبہ خلاص اس کا نام توبہ نہیں ہے توبہ عبادت ہے توبہ عمل کا نام ہے توبہ کی شرطیں ہیں پہلی شرط ایک انسان مخلص ہو اللہ کے لیے توبہ کر رہا ہو دوسری شرط ایک انسان گناہ کو چھوڑ دے یہ عمل ہے چھوڑنا پڑے گا گناہ کو تیسری شرط ایک انسان کو ندامت ہو کہ مجھ گناہ ہو گیا میں نے یہ گناہ کر لیا تو انسان کو اس پر افسوس ہو ندامت ہو چوتھی شرط کیا ہے کہ انسان عزم کرے کو گناہ نہیں کرے گا عزم ہو پختہ ارادہ ہو کہ وہ گناہ نہیں کرے گا پانچویں شرط یہ کہ وقت اس کا متعین ہے وقت میں انسان توبہ کرے گا تب توبہ مانی جائے گی وقت نکل گیا توبہ کرے گا نہیں گڑبڑا جاکنی کے وقت سے پہلے انسان کو توبہ کرنا ہے اللہ کے سرکی سے ان اللہ یتوب ولاب دہی حتی اس طرح کے الفاظ ہیں کہ گرگرہ سے پہلے پہلے انسان کو توبہ کرنا گرگڑاہ کہتے ہیں روح نکلنے کا وقت جب انسان کی جو آنکھ کی ٹکٹکی بن جاتی ہے اوپر دیکھتا رہتا ہے سانس اوپر نیچے آ رہی ہے اس کو گرگرہ کہا جاتا ہے جھانکنے کا وقت روح نکلنے اور کھینچنے کا وقت تو اس وقت آنے سے پہلے پہلے انسان کو توبہ کرنا اگر اس کے بعد توبہ کرے گا تو یعنی توبہ اس کی قبول نہیں کی جائے گی اس لیے فرعون کی توبہ نہیں قبول کی کہ اس کا ایمان قبول نہیں کیا گیا تو یہ جانکنی سے پہلے انسان کو توبہ کرنا اللہ نے وہاں تک مہلت دی ہے پوری زندگی آپ کے لیے توبہ کے لیے اللہ نے مہلت دی کتنا رحمان و رحیم اللہ رب المن کتنا مہربان اور رحمدل کہ زندگی کے آخری سانس تک سمجھ لیجیے روح نکلنے سے پہلے تک جانکنی کا کی حالت پیدا ہونے سے پہلے تک اللہ نے آپ کو مہلت دیا کتنا رحمٰن اور کتنا رحیم اللہ رب الم آپ کتنا کسی کو مہلت دے سکتے ہیں آپ نے اگر کسی کو قرضہ دیا ہے سال دو سال تین سال چار سال مہلت دیتا ہے انسان اس کے بعد مہلت نہیں دے سکتا ہے. نہیں اب میں مہلت نہیں دے سکتا مجھے پیسہ چاہیے ہی چاہیے ہر حال میں مجھ کو پیسہ چاہیے لیکن اللہ رب نے پوری زندگی انسان کو مہلت دے رکھی توبہ کی جب تک کہ جھانکنے کا وقت نہ ہو جائے روح نکلنے کا وقت نہ آ جائے اللہ کتنا مہربان اور کتنا رحم دل ہے اللہ تو اللہ البراہین توبہ قبول کرنے والا ہے تو ایک شرط یہ کہ جاگنی سے پہلے انسان توبہ کر لے اور ایک عام وقت ہے قیامت یعنی سورج مغرب سے نکلنے سے پہلے تک اللہ ابراہین نے دے دیا ہے پوری دنیا والوں کے لیے اگر سورج مغرب سے نکل جائے گا اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اللہ سورہ نام کے اندر وائد کیسی ہے حل حل ظرون اللہ عطیہ بلائی کا اوتیہ ربک او یا بادو آیات ربک یوم بعض آیات ربک لا فون ابسن ایمان وب تکن عامرت بن قبل اوقبت في یا خیرہ اسما الله فرماتا ہے اس کا مفہوم یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کی بعض نشانی آ جائے گی تو اس سے پہلے اگر کوئی ایمان نہیں لایا ہوگا یا خیر کا کام نہیں کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا اس آیت کی تفسیر میں صحیح بخار مسلم کی حدیث ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ ومایا کہ اس کا مطلب یہ ہے جو بعد نشانی آ جانے سے کے بعد انسان کی توبہ قبول نہیں ہوگی وہ مراد ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے اور آپ نے اس آیت کی تلاوت کی جو آیت ابھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے تو سورج مغرب سے نکل جائے گا تو اس وقت کے جو لوگ ہو گئے وہ توبہ کرنا شروع کر دیں گے جیسے فرعون نے توبہ کر لیا اب ایمان لاتا ہوں ایمان لاتا ہوں موسا کے رب پر ہارون کے رب پر بن اسرائیل اس پر ایمان رکھتے ہیں اس پر ایمان لاتا ہوں میں اس کی توبہ اللہ نے قبول نہیں کی ایمان قبول نہیں کیا تو جب سورج نکل جائے گا مغرب سے تو سب لوگ ایمان لانا شروع کر دیں گے سب کلمہ پڑھنا شروع کر دیں گے تو اس وقت ان کی توبہ ان کا ایمان قبول نہیں ہوگا تو یہ ایک وقت ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے انسان کو توبہ کرنا چھٹی شرط ہے ایک وہ کون سی شرط ہے ابھی ضمن میں گفتگو کے ذمن میں بات آئی ہو نہیں وہ تو ہو گیا حقوق العباد بندوں سے متعلق اگر یہ عمل ہے گناہ ہے بندوں کا حق اگر آپ نے ہم نے کھایا ہے تو یہ جو شرطیں گزری ہیں کافی نہیں ہے یہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جا کر کہ اس بندے سے معافی بھی مانگنا ہے اس کے حق کو واپس کرنا ہے اگر وہ نہیں ہے اس کے جو وارث ہیں ان کو دینا ہے. اگر وارث بھی نہیں ہے تو ان کے خاندان کو ڈھونڈنا ہے اگر کوئی نہیں ہے پتہ ہی نہیں کسی کے بارے میں آپ نے کسی سے قرضہ لے لیا نہیں دیا اب اشارہ چلا گیا وہ سعودی عرب سے چلا گیا وہ اب آپ کو چاہیے کہ اس کے قرض کو واپس کریں آپ نے توبہ کر لیا سب کچھ ہو گیا لیکن جب تک قرض کو واپس نہیں کریں گے آپ کی توبہ ناقابل قبول ہوگی باپ کیا کریں گے ڈھونڈئے اس بندے کو پتا کیجیے اس کے علاقے کے لوگوں سے نمبر لیجیے پتہ کیجیے نہیں مل رہا ہے اس کے خاندان کے لوگوں کو اس کے وارثین کو ڈھونڈیے کچھ بھی پتا نہیں چل رہا ہے کچھ بھی نہیں چل رہا ہے جتنا آپ نے قرضہ لیا تھا اتنا قرضہ اس کے عرض اور ثواب کی نیت سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اس کو دینا جس سے میں نے قرض لیا تھا یہ اتنا خوف و لباس آسان نہیں ہے جتنا ہم نے آسان بنا دیا ہے کہ لوگ بندوں کا حق کھاتے رہتے ہیں نمازوں کے پابند بھی ہیں محیط بھی ہیں متبعض سنت بھی ہیں بندوں کا حق بھی کھا رہے ہیں زمین پر ناجائز قبضہ ہو رہا ہے گھر پر قبضہ ہو رہا ہے لوگوں سے قرضہ لے لیا ان کا قرضہ ادا نہیں کر رہے ہیں کیا کرے گا انسان جان تھوڑی لے لے گا کیا کرے گا انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے انسان مجبور ہو گیا قرضہ دے دینے کے بعد انسان مجبور ہو جاتا ہے کچھ نہیں کر سکتا بےچارہ ایسا لگتا ہے کہ جو قرض جس نے لیا ہے وہی بہادر بن جاتا ہے وہی وہ سینہ تان کے چلتا ہے اور بےچارا جس کے قرض لینا ہے وہ جو ہے اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے بھائی دے دیجئے مہربانی ہوگی آپ کی میں بہت مجبور ہوں دے دیجیے مجھے پیسے کی ضرورت ہے بیچارہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور جو قرض لیتا ہے وہ سینہ تان کے چلتا ہے اس کو فکر ہی نہیں ہوتی کسی چیز کی یہ صورتحال ہمارے معاشرے کے اندر ہے جی ہاں تو اگر حقوق رباع سے متعلق ہے تو اس کا حق بھی آپ کو واپس کرنا ہے جی ہاں اور ایک حق ایسا ہے ہمارے درمیان جس میں سارے لوگ ظلم کرتے ہیں اکثر لوگ بیٹیوں کا حق نہیں دیتے وراثت میں ہے کہ نہیں ہمارے معاشرے میں بہت کم لوگ ہیں جو دیتے علماء بھی نہیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے جی ہاں نہیں دیتے ہیں اپنے جو ہے بیٹیوں کو اور بہنوں کا حق اور میں تحدیث نعمت کے طور بتا دوں آپ لوگوں کو کہ میں نے اپنی بہنوں کا حق دیا ہے میں اس لیے نہیں بیان کر رہا ہوں کہ اعلان کرنے کے لیے چونکہ اگر کوئی نیکی ایسی ہو یا گناہ عام ہو جائے اور کوئی آدمی اگر کرتا ہے تو لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے بیان کر سکتا کرنا چاہیے تاکہ لوگ آگے بڑھیں جیسے ہمارے یہاں شادی بیاہ آج کل کیا ہے بہت رسم و رواج ہے شادی بیاہ کے اندر بہت دھوم دھڑاکہ بہت زیادہ یعنی غلط چیزیں کی جاتی ہیں ایک انسان سادگی کے ساتھ کرتا شادی بیاہ کو سے لوگوں کے درمیان بیان کرنا چاہیے کہ بڑی سادگی کے ساتھ کیا شادی لوگ کہتے ہیں نہیں سادگی کے ساتھ شادی ہو ہی نہیں سکتی جب تک جہیز نہیں دو گے شادی نہیں ہوگی لوگوں کے دماغ میں یہ دھتورا اور یہ غلطی اور یہ بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں جب تک جہیز نہیں دو گے رشتہ ہی نہیں ملتا غلط ساری چیزیں آپ ڈوڈیا آپ کو ضرور ملے گا تو آپ نے اگر سادگی کے ساتھ شادی کی ہے بغیر رسم و رواج کے سنت کے مطابق آپ اسے لوگوں کے در بیان کیجیے تاکہ لوگ عمل کے لیے آگے بڑھیں مقصد شہرت نہیں ہونا چاہیے مقصد یہ کاری نہیں ہونی چاہیے مقصد یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو ربت دلانا کے چیز ہو سکتی ہے آج کے ماحول میں ہم نے کیا ہے ہم نے بھی اپنی دو بیٹیوں کے شادی بڑی سادگی کے ساتھ کی الحمد للہ جی ہاں علماء سے کی افاظ سے کی ہے اور ہم نے اپنی بہن کو باقاعدہ دیا ہے وراثت میں اس کے اخبار ہمارے شیخ تمیم صاحب شیخ تمیم صاحب وراثت میں ماہر ہیں میں وراثت کا مسئلہ نہیں جانتا ہوں اس لیے کوئی پوچھتا ہے تو میں ان کی طرف ریفر کر دیتا تھا کہ شیخ تمیم سے پوچھ لیجیے یا اور علماء ان کا نمبر دے دیتا ہوں ان سے آپ لوگ پوچھ لیجئے اللہ اگر کوئی عام مسئلہ تھوڑا بہت آنے لگا ورنہ پہلے مجھے وراثت کا مسئلہ نہیں آتا تھا تو میں لوگوں سے کہتے تھا بھائی فی الحال سے پوچھ لیجئے میں نے باقاعدہ ان سے پورا حصہ کروایا یہی جب دوا سینٹر میں تھے ہمارے شیخ تمیم صاحب جانتے ہیں آپ لوگ ان کو وہ گواہ ہیں اس بات کے میں نے پورا حصہ بنایا اور اپنی بہنوں کو جو حصہ مجھے کیونکہ میرے والد صاحب نے دیا تھا ہماری اپنی بیٹیوں کو حصہ ہم نے اپنے بھائیوں سے بات کیا کہ بھائی بہنوں کا حق آ ہمارے اوپر اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بہن کا حق دیجئے آپ لوگ ہمارے بھائیوں نے نہیں دیا ہم نے کہا میں دینے جا رہا ہوں اگر آپ لوگ دیں گے تو ٹھیک ہے اور اگر نہیں دیں گے تو قیامت من کے دن آپ لوگ اس کے جواب دے ہوں گے باقاعدہ میں نے حصہ کروایا اس کا کتنا بنتا پیسہ پورا میں نے میں نے زمین ہی ہم کو ملی تھی میری بہنوں نے کہا کہ ہم کو زمین نہیں چاہیے زمین کی قیمت ہو پیسہ دے دیجیے وہ زمین کی قیمت میں نکلوائی اور اس پر بھی میں نے ہر بہن کو پانچ پانچ ہزار روپیہ اور زیادہ دے دیا پاکہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں یہ ہو کہ بھائی کچھ زمین کی قیمت کم لگی سب کو میں نے پانچ ہزار جو ان کا حق تھا سے زیادہ دیا اپنی بہنوں کو جی ہاں تو یہ معاملہ ایسا ہے کہ ہمارے ہاں عمل کم ہے علماء بھی نہیں کرتے ہمارے ملکوں کے اندر اللہ ماشاء اللہ بہت افسوس کی بات ہے یہ ہاں آم آمت الناس کو آپ چھوڑ دیجئے تو اس لیے اگر کوئی اس پر عمل کرتا ہے اسے لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے تاکہ لوگ آگے بڑھیں ہمارے بھی نے اعلان کیا چندے کا صابق رام لائے پوچھا ابو بکر کتنا لے کر کیا ہو عمر کتنا لے کر کیا ہو عثمان کتنا لے کر کیا ہو سب سے آپ نے پوچھا کس لیے پوچھا تھا رقبت دلانے کے لیے مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے مدرسے کی تعمیر ہو رہی ہے کوئی آدمی لے کر کیا تھا میں پانچ لاکھ روپیہ دے رہا ہوں اعلان کرے میں پانچ لاکھ روپیہ دے رہا ہوں مسجد کے اندر یہ رہا نہیں ہوگی لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے ہوگی ہاں اگر اس کی نیت کی ہے تو اللہ تعالیٰ نپٹے گا قیامت کے کی دن کیونکہ کا اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہمارا کام ہے کہ لوگوں کو رغبت دلانا تو آپ لوگ اس پر عمل کیجئے قیامت کے دن پوچھے جائیں گے یہ بہن کا حق ہے اگر نہیں دیں گے ظالم ہم ہوں گے باپ نے نہیں دیا اللہ باپ سے پوچھے گا اب ہمارے پاس آ گیا بہن کا حساب ہم نہیں دیں گے تو ہم سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہم ظالم ٹھہرائیں گے اللہ تعالیٰ کیا ہوں گے تو بہن کی بڑی مدد کرتے ہیں بہن کا بہت خیال رکھتے لیکن اس کا حق نہیں دیتے ہے نہیں ہے کوئی ترسی نظر سے بہن کو نہیں دیکھ سکتا بیٹی کو نہیں دیکھ سکتا لیکن ہم اس کا مارے ہوئے ہیں کتنے ایسے لوگ ہمارے ملکوں کے اندر خوب چندے دیتے زکوۃ دیتے ہیں بہن کا حق مار کر کے رکھا خوب زکات لائن لگے رہتی ہے شیٹ صاحب کے یہ سب جو ہے سب کو زکوات دے رہے ہیں پیسے بانٹ رہے ہیں اپنی بہن کا حق نہیں دے رہے ہیں یہ سب بالکل غلط ہے یہ بالکل کیا ہے غلط ہے میرے بھائی بہن کا حق ہے یہ ظلم ہے تو اگر حقوق العباد ہے تو جب تک معاف نہ کروا لیں گے معاف نہیں ہوگا اللہ بندوں کا حق معاف کرے گا اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف کرے گا نماز نہیں پڑھتے آپ یا اور کوئی گناہ کر لیا آپ نے اللہ تعالیٰ کی مرضی معاف کرنا چاہے معاف کر دے نہیں معاف کرنا چاہے گا نہیں معاف کرے گا لیکن اگر آپ بندوں کا حق آئے ہوئے ہیں تو بند, بندہ جب معاف کرے گا تبھی معاف ہوگا اور قیامت کے دن کیسے معاف ہوگا ہماری نیکیاں دینی پڑے گی اس کو جب نیکیاں کب پڑ جائے گی اس کا گناہ ہمارے اوپر آئے گا کیونکہ وہاں دروازہ بند ہو گیا نیکی کرنے کا وہاں پیسہ نہیں ہوگا ریال دینار نہیں ہوگا وہاں پر اللہ تعالیٰ کے یہاں قیامت میں کہ ریال کی آپ جو لے کر جائیں گے اے ٹی ایم کارڈ لے کر کے جائیں گے آپ کے پاس بینک بیلنس ہوگا کہ بھائی لے لو بھائی آپ کا دس لاکھ میں لیا تھا یہ دس لاکھ روپیہ دیتا نہیں وہاں سب پیسے ویسے نہیں ہوں گے وہاں جو آپ کے ہمارے پاس نیکیاں ہوں گی وہی نیکیاں ان کو دینی پڑے گی اور جب نیکیاں کب پڑ جائیں گی تو اس کا گناہ ہمارے اوپر لاد دیا جائے گا یہ قیامت کے دن یہ معاملہ کیا جائے گا اس لیے دنیا میں اگر کر لیں الحمد معافی تلافی کر لیں دنیا کے اندر ہر ایک انسان سے غلطی ہو جاتی ہے ہر ایک انسان گناہ کر لیتا ہے دنیا میں اللہ نے زندگی دی ہے بھی حیات باقی ہے اس سے نپٹ لیجئے قیامت کے دن کچھ نہیں ہو پائے گا آپ کو یہ ساری نیکیاں جو کر رہیں گے دنیا کے اندر جس کے لیے محنت کر رہے ہیں وہ ساری نیکیاں اس شخص کو دے دی جائیں گی جس کا حق آپ نے کھا رکھا ہے اور جب نیکیاں کم پڑ جائیں گی اس کا گناہ آپ کے اوپر ڈال دیا جائے گا جی ہاں معمولی نہیں ہوگا قیامت کے دن بدلہ لینا دینا بہت مشکل ہوگا وہ دن آنے والا ہے تو یہ حدیث ہمیں ہماری تربیت کے لیے بڑی پیاری حدیث ہے کہ انسان کو اللہ سے توبہ کرنا چاہیے گناہوں کی مفرت مانگنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ایسے بندوں سے خوش ہوتا ہے جو بندے جو ہے توبہ کرتے ہیں ایسے بندوں صلی اللہ تعالی اللہ التوابین وہ حب المطحرین اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے پاک صاحب رہنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے اللہ کی پسند ہے یہ جب اللہ تعالیٰ کی پسند ہے تو اللہ تعالیٰ کی پسند پر عمل کرنا چاہیے آپ چاہتے ہیں کہ میری بیوی ہماری پسند کا کھانا بنائے بریانی ہم کو پسند ہے بریانی بنواتے ہیں ہی کہ نہیں ہے فلاں کھانا ہم کو پسند ہے حلیم پسند ہے فلاں ہم کو پسند ہے فلاں کپڑا ہم کو پسند ہے فلاں خوشبو ہم کو پسند ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پسند کا ہو تو اللہ تعالی بھی چاہتا ہے کہ اس کی پسند کا بھی ہم کریں اللہ کی پسند ہے تو اللہ قبول کرتا ہے اس کو معاف کرتا ہے اللہ تعالی جو ہے خوش ہوتا ہے تو اس لیے ہم کو توبہ کرنا چاہیے اللہ نے ہم کو دیا ٹائم وقت دیا ہم توبہ کریں یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے پاس گناہ نہیں ہے دن میں کتنا گناہ ہو جاتا ہے انسان اگر ایک دفتر رکھے دائیں طرف نیکیاں رکھے بائیں طرف گناہ رکھے لکھے دیکھیے شام میں سونے سے پہلے کتنا گناہ اس کے دفتر میں آ ہیں وہ دفتر سیاہ ہو جائے گا جس میں گناہ لکھیں گے اور جس پیج پر آپ نیکیاں لکھیں گے وہ زیادہ نہیں پہنچے پہنچے گا جی ہاں ہر انسان سے گناہ ہو جاتا اس لیے اب انسان حساب نہیں کرتا کاؤنٹ نہیں کرتا اس لیے اس کو پتہ نہیں چلتا کاؤنٹ کرے انسان تب سمے گا دل کا گناہ کتنا کیا زبان کا کتنا کیا آنکھ کا کتنا کیا موبائل پر کتنا ہم نے دیکھا ہے کہ نہیں ہے اب تو موبائل بتا دیتا ہے کہ آپ نے کتنا وقت نکالا موبائل پہ بتاتا کہ نہیں بتاتا ہے آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کتنا وقت لگایا نماز میں کتنا آپ نے لگایا قرآن کی تلاوت میں کتنا وقت آپ نے لگایا ہے کہ نہیں ہے ذکر از میں کتنا وقت آپ نے لگایا قرآن پڑھنے میں مطالعہ کرنے میں کتنا وقت لگایا آپ نے لیکن موبائل دیکھنے میں کتنا وقت آپ نے لگایا آدمی دس دس گھنٹہ بارہ بارہ گھنٹہ موبائل میں رہتا ہے میں نے دیکھا بہت سارے لوگ ہمام لے کے جاتے ہیں ہمام ہی بات کرتے رہتے ہمام موبائل میں دیکھتے رہتے ہیں سلام پھیرا کوئی ذکر وزکار نہیں موبائل کے اندر لگ رہے ٹکاٹک ٹکاٹک یہ ٹکاٹک سب ٹکاٹک درج ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ کے فرشتے موجود ہمارے کندھوں کے اوپر سب درج ہو رہا ہے جی ہاں یہ معمولی نہ اللہ نے پیدا کیا ہے اللہ نے مہلت دی ہے, پاس وقت ہے اللہ ہم توبہ کریں, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا. اور اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے توبہ سے توبہ دو طرح ہوتی. کی ہوتی ہے اور ہمارے بیان کیا ایک توبہ مطلق ایک انسان اگر مطلع توبہ کرتا ہے تمام گناہوں سے تو یہ بھی توبہ ہوتی ہے اور ایک توبہ مقیت ہے ایک انسان کئی گناہ کرتا ہے تمام گناہوں سے نہیں توبہ کرتا چند گناہوں سے توبہ کرتا ہے رشوت لیتا ہے رشوت سے توبہ کیا جھوٹ سے توبہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اگر آپ نے رشوت سے توبہ کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا جھوٹ سے نہیں کیا تو ایسا نہیں کہ تمام گناہوں سے توبہ کریں گے تبھی اللہ معاف کرے گا ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے چند گناہوں سے آپ نے توبہ کیا توبہ متعیت ہی ہے اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دے گا عام توبہ آپ نے کیا ہے تمام گناہوں سے الحمدللہ یہ اور بہتر ہے کہ آپ نے ہر گناہ سے توبہ کر لیا لیکن اگر ایمان کی کمی ہے کمزوری ہے شیطان غالب ہے شبت غالب ہے انسان نہیں کر پاتا ہے تو جن گناہ سے کرنا چاہے تو ان گناہوں سے تحبہ کر لیجیے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دے گا اور اگر دوبارہ ہو جائے پھر توبہ کر لیجئے جتنی بار گناہ ہوتنی بار توبہ کر لیجئے توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ زندگی میں آپ سے گناہ ہی نہیں ہوگا ہو سکتا بعد میں گناہ ہو جائے تو اللہ رحمان ہے رحیم بہت معاف کرنے والا بہت رحم دل اللہ رامن اس لیے میرے بھائی ہم سب کو توبہ کرنا چاہیے تو اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق دے حدیث میں جو خاص بات بتائی گئی ہے جس کے لیے وہ نے حدیث کو پیش کیا وہ اللہ تعالی کے لیے صفت فرا کی جائے. فریح کی صفت کہ اللہ تعالی خوش ہوتا ہے اللہ خوش ہوتے صفت کمال ہے ٹھیک ہے اور ہر کمال کی صفت اللہ رب العین کے لیے جب اللہ خوش ہوتا ہے طبعہ سے کو توبہ کرنا چاہیے لیکن کیفیت کیسی ہے کیفیت کے بارے میں علم نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو عقیدے کے علم عامین وہ صمینہ محمد ولہ علی وسعمین مجھے اللہ خیر